گناوں کے مختلف اقسام ہیں اور سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ کج شکری اور بد گی سب سے بڑا گنا ہے کسی معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے تو اس کے مفاسد ہیں لیکن اگر شرک عام ہو جائے تو اس کے مفاسد اس سے زیادہ ہیں اس لیے عقیدے کی استقامت پر زور دیا گیا ہے اور جنت کے داخلے کو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے اگر وہ فاسد ہے تو ہر چیز فاسد ہے وہی القلب القل ٹکڑا انسان کا دل ہے اور یہ دل عقیدے کا مرکز ہے اخلاص کا مرکز ہے اور اس کی اصلاح پر ہر چیز کی اصلاح قائم ہے اور اس کے فساد پر ہر چیز کا فساد قائم ہے ایک بد کی جس کا تعلق اس سفر کے مہینے سے ہے بہت زیادہ مجرمانہ اور گویا اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے سفر کے مہینے کو کچھ لوگ منحوس تصور کرتے ہیں سفر کا مہینہ بھی بقیہ مہینوں کی طرح اور اس مہینے کے تمام دن بھی بقیہ دنوں کی طرح اللہ کی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی کسی خلق کو منحوظ قرار دینا بدعقیدگی بھی ہے اور خالق اور مالک کو چیلنج کرنا بھی ہے انسان بڑا بد نصیب ہے کہ اپنے نقصانات کو اپنی بربادیوں کو دنوں کے ساتھ جوڑتا ہے مہینوں کے ساتھ جوڑتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ نہیں جو بگاڑ اور فساد بباہ ہوتا ہے اس کا تعلق دنوں اور مہینوں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے اعمال سے ہے خلی سے خود سے ہے اللہ پاک فرماتا ہے یو ابن و آدم ابن اعظم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے اس تکلیف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے ساری کائنات اگر کفر کی اساس پر قائم ہو جائے اور اللہ رب عزت کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے گالیاں شروع کر دے تو اس کی شان ربوبیت اور میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے پوری دنیا اگر عابد اور زاہد بن جائے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی ہم و سماج میں محب رہے تو اس کی شان میں ایک زردے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی اللہ رب العزت کو اضافہ پہنچانا اللہ کے غزل کو دعوت دینا ہے ابن اعظم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ سب بدلا اور زمانے کو گاڑیاں ہے دنوں کو برا بھلا کہتے فلاں دن منحوس ہیں فلاں دن شر ہیں حالانکہ زمانہ میں ہوں اللہ تعالیٰ کے زمانہ ہونے کا معنی کیا ہے وہ حدیث میں خود آگے بیان ہو رہا ہے وہ اللہ کو لگی کہ رات اور دن کو میں پھیرتا ہوں راتوں کا آنا دنوں کا آنا مہینوں کا تدیر ہونا کہ میرے امر سے ہے تو زمانے کو گالی دینا میرے امر کو برا بھلا کہنا مکلب اللہ راتوں اور دنوں کو میں پھیرتا ہوں یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دہر ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ مقلب ہے دہر کو پھیرتا ہے چلاتا ہے لہل النہار کا نظام ہے تو اس دہر کو برا بھلا کہنا اللہ کے امر کو برا بھلا کہنا ہے اسی کے مماثل ایک اور حدیث ہے رسول اللہ, اللہ تصبردیخ ہوا کو غالی مت دو انحاط ہے ادیب اللہ یہ اللہ کے عمر سے آتی ہوا نعمت ہے لیکن اگر یہ آندھی کے شکل اختیار کر لے وہ اللہ کا امر ہے اس کے کچھ اسباب ہیں تم اسباب پر غور کرو آندھی کو گالی مت دوا کا پانی تمہاری نعمت ہے تمہاری زراعت کا انحصار ہے اس پر وہی پانی اگر تو بن جائے تو پانی کو برا برامت کہو تو اللہ کا امر ہے اپنے اعمال پہ غور کرو اپنی حرکتوں پر غور کرو کہ ایسا کیوں ہو گیا یہ تو گیانی پیدا کیوں ہوئی اس پر غور کروائے کہ ہوا کو غالی مت دو کا انتیب امرہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے عمر سے آتی ہے جب آندھی کے آثار دیکھو بارش کے آثار دیکھو خی رہا بستہ عید بیہی من حا تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو اس میں خیر ہے وہ میں عطا فرما دیں اور جو اس میں تیرے امر سے شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا تو اللہ کے مخلوق کو گالی دینے کا کوئی جواز نہیں سفر کا مہینہ اللہ کے مخلوق ہے یہ اللہ کے ایام ہیں بقیہ ای ایام کی طرح اللہ کے دن ہیں اللہ تعالی کے کسی دن کو کسی یوم کو کسی مہینے کو رہس قرار دینا بدعقیدگی ہے اللہ رب العزت کو اس کی خلق پر چیلنج ہے اور میں نے عرض کیا جس معاشرے میں بدعقیدگی کا رواج ہو وہ معاشرہ کبھی فلاح کی بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا ظاہری معصیتیں اتنا بگاڑ پیدا نہیں کرتی اتنا بگاڑ عقیدے کی معاسیت سے ہوتا ہے عقیدے کی صلاح بہت ضروری ہے عمل کا بگاڑ قابل معافی ہو سکتا ہے اگر عقیدے کی سلامتی حاصل ہو لیکن عقیدے کا بگاڑ کا قابل معافی نہیں اس لیے اس تعلق سے اپنی اصلاح کرنا ضروری اور جو لوگ اس بدر عقیدگی میں ابترا ہیں در حقیقت وہ اللہ رب السد کا نظام اس کے امر اور اس کی خلق برطانہ زنی کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کا موجب ہے یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ کامیابی اور کامرانی راہوں پر گامزن نہیں ہو رہا بلکہ روز افزو فتنوں میں اضافہ عذاب میں اضافہ وفاصد میں ادا یہ سب اسی لیے کہ ہم نے اپنے عقیدے سے بلکہ بدعقیدگی سے اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر دیا سفر کا مہینہ اللہ کی خلق ہے اور ہم کہیں کہ یا اللہ تیری یہ خلق منہوز ہے یہ بڑی جسارت ہے خلا وہ قوم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کا استحقات حاصل کر سکتی ہے بربادی کا راستہ ہے تباہی کا راستہ ہے ادب کو دعوت کے مترادف ہے ابن آدم اس طرح اللہ رب العزت کو ادا پہنچاتا ہے یعنی اس کے غصے اور غذب اور اس کی عذاب کو دعوت دیتا ہے تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تکالیف اور سختیوں اور مفاسد کے حصول پر انسان اپنے اعمال پر غور کرے کہ مجھ میں کون سی بدعملی ہے کون سے گناہ ہے اور کون سے مفاسد ہیں اور ان سے توبہ اور استفار کرے ماکان اللہ علیہ ادیب ہم وما کان اللہ محدم اللہ تعالیٰ نے تو دو امانیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا حالانکہ اس قوم میں اور اس معاشرے میں ابو جہل اور ابو اللّہ جیسے لائن لوگ ہیں مگر خالق اور مالک عذاب کو روکے ہوئے ہے کیونکہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں یہ بڑی امان ہے ابن تیم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کفار کے ماں بہن امان ہے تو مینین کے ماں بہن کتنا امان ہوگا کفار تو کفر کرنے والے تھے تو بڑا بھیانا کفر کرنے والے تھے مسلسل پیغمبر علیہ السلام کے خلاف صف آرات ہے دین کے خلاف پلاننگ کرنے والے اپنا مال خرچ کرنے والے اپنے اشعار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ایجو کرنے والے مگر پھر بھی غاز رسول اور وجود رسول ان کے لیے امان بن گیا اللہ نے امان بنا دیا لیکن جو قوم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کرے وہ قوم کتنی امان کی مستحک ہوگی اور کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت کی مستحکم ہوگی اور کہ اللہ رب العزت اس قوم کو بھی عذاب نہیں دے گا جو قوم استفار کرتی رہے نبی شاہد اس کو پڑھ کر بڑا خوش ہوتے کہ میرے جانے کے بعد ایک امان قیامت تک باقی ہے میرے جانے سے جو میرے وجود کی امان ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن معنوی امان تو باقی ہے نا نبیل اسلام کی ہدایت محبت تعظیم ایمان اگر کسی معاشرے میں موجود ہے ہتات کا صحیح حق ہے وہ معاشرہ اللہ رب العصب کی رحمت اور کی محبت کا مستحق ہے لیکن ایک مستقل امان قیامت تک موجود ہے اور وہ استغفار ہے جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا عذاب انفرادی بھی ہوتا ہے اجتماعی بھی ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے گا استغفار کی برکت سے مستقل امان موجود ہے استغفار کا معنی کیا ہے اپنے گناہوں کو چیک کرنا گناہوں کو یاد کرنا پھر سچی توبہ کر لینا اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینا صلح کر لینا استفار کی تکمیل تین چیزوں کے ساتھ ہے گزرے گناہوں پر شرمندگی ہو ندامت ہو اور استفار کے وقت اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لینا یہ تین چیزیں مکمل استفار ہیں آئندہ اگر ہو جائے پھر استفار کر لیں انہی شرائط پر یہ گنا ستر بار آپ کر لیں اور بار بار استفار کرتے رہیں لیکن شرطیں وہی ہوں اور اللہ رب العزت جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ آپ کے دل سے استفار کی صداقت جان لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے بار بار اگر معصیت کرتا ہے اور بار بار استفار کرتا ہے تو اللہ بار بار معاف کرتا ہے تو بندے کی توبہ میں خوش ہوتا ہے بلکہ بعض بندوں کے استغفار کی صداقت کو جب اللہ پہچان لیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ اب تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے اس استغفار کی صداقت کی بنیاد پر اسے استقامت کی توفیق دے چکے جب یہ کہا جائے کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اس کا معنی یہ کہ اب تم جو کرو گے ٹھیک کرو گے اب تم سے گناؤں کا صدور نہیں ہوگا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے شہیدن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ما بر عثمان ما عامرا بعد اليوم کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا معنی یہ نہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی اس کا مانا تسکیا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ اللہ تعالی نے آج کے بعد عثمان کو ہمیشہ سداد استقامت اور نیکی کی تو دینی ہے اور یہ ایک بڑا تز کیا یہ تزکیہ بعض لوگوں کو حاصل ہوا اہل بدر کو حاصل ہوا اشی تم پر ان قد غفرت فرض اللہ تعالی اہل بدر پر چھانکا اور فرمایا کہ اہل بدر تم جو چاہو کرو جو چاہو عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں ایک عظیم و شان تذکیہ ہے جو عظیم و شان عمل پر حاصل ہوتا ہے اور قیام تک حاصل ہوتا رہے گا جب تک وہی کا دور تھا ہمیں علم ہوتا رہا اب کہیں بند ہو چکی لیکن وہ منحض باتی اس پر ہم چلتے رہیں قائم رہیں یقیناً وہ شارتیں حاصل ہوتی رہیں گی وہ وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے کہیں کے کہ انتظار کی وجہ سے لیکن منحج قیامت تک قائم ہے یہ قوم اگر استغبار کرتی رہے یعنی اپنے گناہوں کو بکھلاتی رہے تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا مستقل امان موجود ہے اس کا معنی نزول عذاب کا سبب تمہاری معصیتیں ہیں اور دفع عذاب کا سبب استغفار ہے اور استغفار کا پہلا معنی گناہوں کو چھوڑنا ہے تو نوسط اللہ کے ایام میں نہیں ہے تمہارے اعمال میں ہے اپنے اعمال پر غور کرو اور یہ بڑی مت کی ہے اس کا اس معاشرے میں رواج ہے لوگ شادیاں نہیں کرتے جب وہ بڑے اگریمنٹ نہیں کرتے کہ سفر کا مہینہ گزر جائے یہ بد عقیدگی ہے اور میں نے عرض کیا کہ ظاہری معیشتیں اتنا بڑا بگاڑ نہیں ہے اتنا بڑا بگاڑ اعتقادی معاسیتیں ہیں جو مانوی ہیں جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں شرک اصغر جنا سے بڑا گناہ ہے شرک اثر چھوٹا شر, سب سے چھوٹا شرک چوری سے بڑا گناہ ہے شرک اصغر سود سے بڑا گناہ ہے پھر ان معصیتوں سے جو بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بگاڑ شرک اکبر سے ہو اور یہاں تو شرک اکبر کی صورتیں قبروں کی مجاورتیں قبروں کے تواف قبروں پر سجدے لوگوں کو مشکل گشا مانا جانا کہ کپڑوں پر کادیں چڑھانا پھول نشاور کرنا بیے جلانا یہ سب شرک اکبر کی صورتیں ہیں پھر اس قوم کی صلاح کیسے ہو سکتی اور الٹا مزاح یہ کہ اللہ کے ایام کو محروظ کہنا اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہے ان بدعماریوں کی طرف بدعقیدگیوں کی طرف ان پر غور نہیں ہے اور اپنے نقصانات کو اللہ کے ایام پر ڈال دینا کہ ماہ سفر نعوذ باللہ محروز ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ کو اس کی خلق پر یہ چیلنج ہے تم اپنے آمار پر توجہ کرو یہی ہر ویکار کا محور اور سبب ہے مایا فاض اللہ بھی آزاد ان شکر تم اللہ فرمانے کہ اللہ بہانا تمہیں آزاد دے کر کیا کرے گا ان شکر تم بہ تو. تو دو باتیں ہیں تم اگر شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو وقان اللہ شاکر نے علیما رب بزت شاکر ہے یعنی قدردان ہے علیم اور خوب جاننے والے غور کیا اس آئےد کریمہ پر اللہ تعالیٰ یہاں کیا پیغام دے رہا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا عذاب عام ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تم اپنی اصلاح کر لو دو چیزوں کو اپنے محبر حیات بنا لو ایک شکر اور ایک ایمان ایمان صحت عقیدہ کا نام ہے توحید خالص سچا ایمان ویسے ایمان کے چھ ارکان ہیں اور ہر رکن کے بارے میں بندے کی سوچ اور اس کا عقیدہ مثبت مثبت کا معنی اللہ کی وحی کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق بل ایمان ملائی وہ کتب ہی رسو بھی بل یوم آخ بل قدر ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے ایمان اللہ کی کتابوں کو ماننے کا نام ہے ایمان اللہ کے فرشتوں کو ماننے کا نام ہے ایمان اللہ کے رسولوں کو ماننے کا ایمان ہے ایمان یوم آخرت کو ماننے کا نام ہے اور ایمان تقدیر پر صحیح ایمان دانے کا نام ہے پیچھے اور کان کے بارے میں تمہاری سوچ تمہارا عقیدہ بالکل مثبت کے مطابق یہ ایمان ایمان کی احساس ہے اگر تمہیں یہ حاصل ہے اور سا, سا شکر ساتھ ساتھ شکر شکر کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے شکر کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے ایک عقیدہ دوسرا ذکر اور تیسرا عمل عقیدے کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے ایک درے سے لے کر آسمانوں تک یہ ماننا بھی یہ سب اللہ کی محلوق ہے خلق میں کسی کا حصہ نہیں ہے نہ کوئی اللہ کا معاون ہے نہ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے نہ کوئی شریک ہے اللہ اکیلا ہی سب کا خالق ہے اور مالک ہے اس اکیلے کا تفرف اس پوری کائنات پر قائم کائن ہے یہ عقیدہ کائنہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دینا کسی ایک نعمت کو اگر غیر اللہ کی طرف منسوخ کرو گے تو شکر کا معنی فوت ہو جائے گا شکر ختم ہو جائے گا بلکہ وہ بندہ دولت ایمان سے محروم ہو کر وادی کفر میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے کچھ لوگوں نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوخ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بہی کے دیجیے آگاہ کر دیا کہ رات کی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دیا امام من قالا وہ جرنا بے فضول اللہ بہ مبمن بھی کافرم بال قباق وہ اماں من قالا وہ جرنا بنوی کدا بہو ممن ام بال قواق اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کی خلق ہے اللہ کی دین ہے اللہ کی اطار اس کا فضل ہے ان کا ایمان نکھل گیا ان کے ایمان کی سلامتی ان کے ایمان کی مضبوطی ہم نے جان لی وہ ایمان پر قائم ہے اور جن لوگوں نے اس بارش کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا یہ فلاں کی تاطیر ہے فلاں کی دین ہے فلاں کی خلق ہے وہ ایک ہی جملے سے کافر بن گیا اور اپنے ایمان سے محروم ہو گئے تو شکر کا پہلا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد اس پوری کائنات کو اللہ کی خلق ماننا دوسرا مقام اپنی زبان سے الحمد کہنا سچے عقیدے کے ساتھ کہ ساری تعریفی اللہ کے لیے ہیں ساری تعریف کو اس دین میں یکتا اور اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ فلاں بھی کچھ دیتا ہے فلاں دادا ہے گنج بخش ہے فلاں اولاد دیتا ہے فلاں شفا دیتا ہے تو پھر الحمدللہ کا معنی ختم ہو جائے گا تمام تعریفی اللہ کے لیے یہ ختم ہو جائے گا پھر کچھ تعریفیں غیر اللہ کے نام کی بھی ہوں گی اور یہ مقام ہے شکر کے منافی زبان سے اس کا اقرار ہو اور الحمد کے ذریعے پوری معنویت کے ساتھ اور دل میں یہ عقیدہ موجود ہو اور شکر کی تکمیل کی تیسری صورت عمل صالح کے ساتھ شکر کا معنی مکمل ہوگا امن صالح کے ساتھ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے امر مومن اشرفیقہ رضی رنحل نبی اسلام سے پوچھتی ہیں کہ یار اللہ علیہ وسلم آپ کتنا لمبا راتوں کو قیام کرتے ہیں ہمیں دیکھ کر ترس آتا ہے امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی نو نو پارے ایک رات میں پڑ جاتے تھے سورہ بقرہ سورہ عالم سورہ نساء آپ ایک رکعت میں پڑھی آپ ایک قدم سوج جاتے تھے ہمیں دیکھ کر ترس آتا ہے آپ تو عمار یوسف کے ادب مقفور قدم قدم پر بشارتیں ہیں خالق اور مالک کی محبتیں ہیں رضا ہے انعامات ہیں اس قدر کو شبد کیوں تو رسود اللہ نے کیا جواب دیا افنا عقور عبد الشکور اللہ کا عبد شکور نہ بنوں شکر گزار بندہ یعنی شکر کے مقام کی تکمیل عمل صالح کے ساتھ عمل خالح کے ساتھ اور بڑا خوش ہوتا ہے دین شکر تم عزیبن کو پہلے ہی اس قدر دے چکا ہوں تم شمار نہیں کر سکتے لیکن شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا یہ مقام ہے شکر جس کی تکمیل ان تین چیزوں کے ساتھ ہے اعتقاد کے ساتھ ہے اور زبان کے فکر کے ساتھ ہے اور عمل کے ساتھ ہے بتا کہ اگر تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ سچے عقیدے والے سچے ایمان والے اور حق شکر ادا کرنے والے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا جب بھی عذاب آتا ہے تمہاری کسی حرکت کے نتیجے میں ہے تمہاری کسی حرکت کے نتیجے تم اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بھول جاتے ہو صحابہ کرام نہیں بھول تھے وہ زبان کے ایک ایک لفظ کو یاد رکھتے اس پر توبہ کرتے رہتے امیر عمر دیرہ انہوں نے ہدیویہ کے موقع پر اس سے میں کچھ الفاظ کہہ ہے کہ یہ معاہدہ جو کیا گیا اس میں ہماری جہانت کے پہلو ہماری کمزوری کے پہلو یہ کچھ جملے زبان سے ادا ہو گیا نبی السلام سے بھی کہے ابو کشدید سے بھی کہے نبی السلام نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ عمر تم یہ بات نہیں جانتے نہیں مانتے لیکن اللہ کا سچا رسول اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہا اور خاموش ہو گیا اور باتیں کہ یہ جملہ مجھے آخر آخر حیات تک یاد رہا عمل دولہ ارمالہ اس جملے کی کوشش کے لیے میں نے بڑے عمل کیے اس جملے کی توبہ کے لیے کہ اللہ مجھے میرے جملہ معاف کر دے میں نے بڑے عمل کیے بڑی نیکیاں کی صرف صالحین پھولتے نہیں تھے جنگ کے کے موقع پر ابو حضیفہ رضی ہو جائے ایک جملہ کہہ دیا اس میں کچھ ماحول کا اثر تھا اور کچھ ان کے غم کا اور افسوس کا ان کے والد بڑے مدبر اور زیرت تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو یقین تھا کہ میرے والد ایمان لے آئیں گے سمجھدار ہیں لیکن جنگ بدر میں وہ گفار کے ساتھ تھے اور قتل ہو ان کو غم تھا باپ کے قتل کا نہیں بلکہ کفر کی موت کا کہ میرے والد کو ایمان نصیب نہیں ہوا اسی دوران نبی اسلام کا اعلان جنگ پدر میں تمام صحابہ تک پہنچایا گیا کہ میرے چچا ابو میرے چچا عباس جو کفار کے ساتھ آئے ہیں لیکن وہ ایمان لا چکے ہیں ان کو قتل نہ کرے ابو زیفر اپنے اسی افسوس اور غم کی کیفیت میں تھے یہ الفاظ نکل گئے کہ ہمارے باپ کو قتل ہوں اور آپ کے چچا قتل نہ ہوں نبی الاسلام نے الفاظ سن لیے اس کیفیت پر محمول کرتے ہوئے آپ خاموش رہے فکر بڑے ملول ہوئے بڑے رنجیدہ ہوئے بڑی ملامتیں کی اپنے آپ کو کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا گٹراتے رہے توبہ کرتے رہے اور پھر یہ کہا کہ یا اللہ میں سمجھوں گا تورے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی میدان جہاد میں جاؤں اور میرے گلے پر تلوار چل جائے جب تلوار چل رہی ہوگی تو میں سمجھوں گا میری توبہ قبول ہو گئی اس کے سوا میں نہیں سمجھا ہر جہاد میں شریک ہو گئے اسی پر پر تلوار چل گئی اور شہید ہو یہ صحابہ گرام چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھا کرتے تھے توبہ کرتے تھے تو اگر تم دنجے استغفار کو اپنا لو تو تم پر بھی کوئی انعامات آئیں گے وہ برکتیں آئیں گی جو اللہ تاف فرماتا ہے لیکن جہاں ماتی کا رواج ہو اور بد عتیدگی کا دور دورہ ہو وہاں واقع اللہ کا عذاب آتا ہے اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ تم اس عذاب کو اللہ کے ایام پر ڈال دو مہینوں پر ڈال دو اللہ کے دنوں پر ڈال دو پر اپنی اور اپنی مطلب ہماری ہو مطلب عقیدیوں پر توجہ نہ دوارے تو تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تمہارا ایمان صحیح ہو اور تم شاکر بن جاؤ اللہ قدردان ہے مکان اللہ شاکرن علیم اللہ قدردان اور علیم ہے اللہ کی دو صفات ہیں قدردان ہونا اور علیم ہونا دونوں صفات اگر الگ الگ ہوں تو ان میں کمال کا معنی ہے لیکن یہاں دونوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے کہ اللہ شاکر اور علیم ہے ان دو صفات کو یکجا کیوں کیا گیا اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا قدردان ہے لیکن صاف ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کا علی میں جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے بڑی دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ صرف اعمال کے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اعمال کے باطن کو بھی دیکھتا ہے یہ بندہ عمل کرتا ہے دیکھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے یہ عمل کر رہا ہے اتنا کافی نہیں اعمال نہیں اتنا کافی کافی ہم صرف عمل کے ظاہر کو جانتے ہیں باطن کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے نمبر ایک اس عمل کا ظاہر میرے نمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں جس شخصیت کو میں نے پوری کائنات کے لیے آئڈی بنا کر بھیجا اس کے منحر سنت کے مطابق ہے یا نہیں پہلی یہ بات دیکھی جائے سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کرنے والے فلم اخلاص ہے یا نہیں تقوی ہے یا نہیں نہیں جنا لکوا لینا اللہ رب الزت تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ دلوں کا اخلاص پہنچتے امرو اللہ تم حکم دیا گیا ہے کہ تم مخلص ہو جاؤ خا ہو جاؤ اخلاص اور حنیفیت یہ دو تمہیں حکم دیے گئے اخلاص کا مینا اللہ کے لیے ہو جاؤ کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دکھلاوا نہ ہو نمود و نمائش نہ ہو اللہ کے لیے مخلص بن جاؤ اور حنیفیت کا معنی ہے؟ سب سے کٹ جاؤ اس عقیدۂ صافیہ کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کی طرف انابت ہو یہ اللہ کے دین کی طرف ہو تو خارج کو سینے سے سجا لو تمہارے عمل کی زینت اللہ کا امر ہو یعنی اس کے پیغمبر کی سنت ہو یہ حنیفیت سب سے کٹ جاؤ مبتدے لوگ مشکوک و لوگ اور یہ مشہور تحریکیں تنظیم جماعتیں جن کے عقیدے فاسد ہیں نظریات بادل ہیں جن کا ظاہر برعت پر قائم ہے جن کا بادل شہرت کی غلاثتوں پر قائم ہے ان سب سے کٹ جا ان کے ساتھ تعلق کی کوئی صورت نہیں سوائے تعلق دعوت کے اور تعلق دعوت کے قواعد بھی تمہارے خود ساختہ نہیں وہ قواعد اللہ نے بنا رہے قواعد پر قائم رہ ان کو دعوت دینی باقی نہیں یہ حنیفیت ہے اخلاص ہے تو اللہ رب العزت عمل کو دیکھتا ہے عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی مداخت کو دیکھتا ہے عمل میں عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے اخلاص ہے یا نہیں تقوی ہے یا نہیں اللہ کی تو سچی انامبت ہے یہ نہیں اور عمل میں اللہ رب العزت پھر یہ دیکھتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے اس کا توحید ہے یا نہیں توحید بارے میں بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کی صحت کی دلیل یہ عمل تر قبول ہوگا جب توحید ہوگی میرے خیال میں یہ بات غلط توحید صحت عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ توحید ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ صرف عمل کے وقت توحید ہو باقی اوقات میں توحید کا لحاظ نہیں کیا جائے گا نہیں عمل کے وقت بھی ہے لیکن توحید ہر لحظہ ہر سانس ہر گھڑی ہر ساحد اور ہر پل کی ضرورت ایک بندہ اگر کسی پل توحید کے منافی عقیدہ بنا بیٹھا یا عمل کر بیٹھا تو اس کا عمل چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو اور سنت کے مطابق ہو اخلاص کی اساس پر ہو زمین سے آسمان تک پہنچ جائے اللہ با قبول نہیں کرے گا تو توحید صحت عمل کی دلیل نہیں ہے دلیل ہے لیکن ساس یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک انسان کے ہر انسان کی زندگی کے ایک ایک لہذا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ایک ایک سانس کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی تو انسان کا ہر عمل بادل طور یہ دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا واحد ہے یا نہیں اس کے کسی عقیدے میں کسی عمل میں شرک تو داخل نہیں ہے پھر اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کچھ عمل کی قبولیت کے اور بھی محرکات ہیں مطلب انسان کا مال انسان کا مال اگر حرام کا ہو تو اس کی لباس میں قبول نہیں ہوتی لباس حلال کا ہو ایک درہم کے بقدر اس میں حرام ہو تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس کا عمل اللہ کے حقال میں قبول نہیں ہے تو اللہ پاک یہ بھی دی دیکھتے ہیں اس بندے کا مقصد کیا ہے تجارت سودی تو نہیں ہے اور پوری قوم دودھ کے پٹے میں جھگڑی ہوئی ہے اور قصور ماہے سفر کا ہے اس نحو سب کو نہیں دیکھتے جو سود کی شکل میں اس معاشرے پر چھائی ہوئی ہے جو اللہ کے ساتھ ادان جنگ ہے جب سود کھانے والا میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا اللہ کہے گا تجھے میں نے جنگ کا چیلنج کیا ہوا تھا کہ پیار پکل اور لڑ لے میرے ساتھ آئے کیا اس کے بندے میں رہے گا اور یہ قوم کہے گی کہ ماہ سفر میں نہوز تمہاری تجارتیں منہوس ہے تمہارے عمل منہوس تمہارے عقیدے منحوس تمہیں جو غرب حاصل ہوتا ہے تمہاری بت عقیدگی پر حاصل ہوتا ہے تمہاری بات ہماری عمر حاصل ہوتا ہے تو اللہ پاک یہ بھی دیکھتا ہے کہ عمل کرنے والا حرام بار, و بار تو نہیں کر رہا اس کا مقصد حرام پر تو قائم نہیں ہے اور دل و سفر اخبار یہ بدھ تو یہ تو یارب یا متا ہم حرام سنگھو حرام بہوبیا بھی ہے تو انہیں سجاؤ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے لمبا سفر سفر حج ہے اس سے طویل سفر کوئی نہیں اور دنیا کہاں کہاں سے حج کرنے پہنچتی ہے یہ طویل ترین سفر ہے اور لمبے سفر سے اشارہ سفر حج کی طرف ہے اشرف اکبر اور اس کے پاؤں خواہ کا لوگ ہے اور سر اس کا غبار سے بھرا پڑا ہے یہ بدھ جدئی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ کہتی ہے میدان عرفات میں ہوتی ہے جہاں سر خاک ہوتا ہے اور پاؤں درد و غبار سے بھرے ہوتے ہیں اور ارفا کو حج کہا گیا حج عرف نامی ارفا کا ارفا کی کے وقوف کو حج کہا گیا بڑا اہم یہ مقام ہے دمبا سفر عرفہ میں موجود احرام باندھا ہوا اور پاؤں خاک آلود اور سر غبار آلود ہے یہ مدد و جدید اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور یا رب یا رب یا رب کر رہا ہے یا دعا مانگ رہے ہیں اور فرج ہر دعا پر کہتے ہیں تیرا کھانا حرام کا تھا پینا حرام کا تو یہ غذا حرام کی تیری دعا کہاں قبول ہو یہ سفر سارا اس کا نا ہے میں نام وراد. حالانکہ ارفا کی حاضری بڑی محدت ارفا کے میدان میں کھانے کے کائنات جس قدر بندوں کے قریب آتا ہے اس کی تحدین بھرپور نہیں راتوں کو وہ آسمانی ابل پر آتا ہے ارفا کے میدان میں دلوب کا ذکر ہے کا یہ قرب کتنا ہے اس کی وضاحت نہیں کتنا وہ قرب ہوگا اکیلے اللہ سمجھا میرے بندے میرے پاس آئے یہ مت سمجھو کہ تم عرفہ کے پہاڑوں پر آئے ہو بلکہ تم میرے پاس آئے ہو میرے مہمان لیکن یہ بندہ بہت بد نصیب ہے اپنے مقاصد کے حرام ہونے کی بنا پر تو اللہ علیم ہے شاکر ہے اور علیم ہے تمہارے عمل کا قدردان ہے لیکن علیم ہے سانس آپ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے چیک کرتا ہے پرکھتا ہے توحید کی نظام پر تو سنمت کی نظان پر اخلاص کی ندان پر رزق کی حلت و حرمت کی میدان پر اور بہت سے امور ہیں نبیر اسلام کو فمانے کے جو شخص کسی کاہم کے پاس جائے صرف چلا جائے اس سے کچھ پوچھے یا نہ پوچھے یا سوال کر لے اللہ تعالیٰ چالیس دن میں اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا اور ایک اور حدیث میں جو شخص شراب پی لے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا تو اللہ بندوں کے ان امور کو بھی جانتا ہے یہ شرابی تو نہیں ہے کاہن کے پاس تو نہیں گیا ٹی وی کو سامنے رکھ کر استخارہ کے پروگرام کو دیکھ کر اس کے دل میں نرم کوشہ تو نہیں آ یہ لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں تو میں کسی کاہن کے پاس جاؤ گے اور اس کی تصدیق کر بیٹھو گے تو تم کافر بن جاؤ یہ سب کچھ ہے سب کچھ جانتے وہ شاکر ہے لیکن ساتھ ساتھ علیم ہے تمہارے عمل کی قبر کرے گا لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو وہ علیم ہے وہ صرف عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں اور قیام پر قیام ہو رہے ہیں بلکہ اس عمل کو دیکھے گا اس عمل پر سننے رسول کی اتباع کو دیکھے گا عمل کرنے والے کے عتیبے کو دیکھے گا اس کے دل کے اخلاص کو دیکھے گا اس کے تقوا کو دیکھے گا اس کی عجادت کو دیکھے گا اس کے تعلق دلہ کو دیکھے گا اس کی تجارت کو دیکھے گا اور اس کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھے گا اگر سارے امور شریعی نظان کے مطابق ہیں تو پھر وہ شاکر ہے ایسا شاکر کہ ایک بندی نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا اللہ نے جنت دی ایسا کہ بڑا قدردار ہے لیکن تمہارا عمل تمہاری نے ان سارے امور اور ان کی میزان کے مطابق پوری طرح فٹ آ تو اللہ شاہ اس منج کی طرف آ اس منج کی طرف اللہ بڑا قدردار بڑا قدردار جو شخص جنت میں سب سے آخری بچائے گا جو پورے خراج پر کھڑا نہیں ہو پائے اس کے عمل کی طاقت تھی ہی جس کو کھڑا کر سکے اور جس طرح بچے دیں, طرح ہوا اپنے کتنی مدت مدیدہ کے بعد وہ اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا جنرل میں داخل ہوگا اس کی ساری تفصیل حاجی میں موجود ہے لیکن یہاں شاہد بھی ہے رسول اللہ صاحب نے شاہ فرمایا اگر وہ شخص جو سب سے آخر میں پہنچا انہیں اس کو ری کر عبور کرتا رہا وہ شخص اگر ہمیشہ کے لیے تمام اہل جنم کو اپنا مہمان بنا لے اس کے خزانے ختم نہیں کہ تمام اہل جنم میرے مہمان میرے پاس اس کے خزانے اور اللہ کی سے ختم نہیں ہوں گی اللہ ایسا فیصلہ کرے لیکن تم اپنے عمل کو اپنے منحج کو اپنے عقیدے کو اس میزان پر قائم تو کرو نقصان تمہیں اپنی حرکات کی بنا پر پہنچتا ہے اور قصور کس کا نہ ہے سفر کا اللہ کے پر بڑی مثارت ہے ماں سفر بقیہ کی طرح اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی کوئی مخلوق نہ اس پر نہیں اللہ تعالیٰ نے بات چیتوں شر رکھا ہے شر کو پہنچاتا ہے تم تک اس کے اسبات اس کی حکمتیں اس کی ہیں بعد اوقات ایک بندہ ہے بخار سدا ہوتا ہے اس کا کوئی بچہ کوئی رشتے دار ہوتا ہے تجارت میں گھاٹا بڑھتا ہے یہ شر نہیں ہے وہ ہو اللہ بہتر عزت تمہیں یہ نقصان دے کر صبر کی توفیق دے کر تمہیں قیامت کے درجات کے آلوک اور بلندی عزا کرنا دیں حدیث محدت کے بعد بندے ان کے بڑے مجھے درجات بغر کے عمل تاثر ہیں چھوٹے تو اللہ تکلیفیں پہنچا کر اور صبر کی توفیق دے کر اس درجے کے مطابق اس کو پہنچا دیتا بنا دیتا یہاں شرط میں حصہ نہ ہوا باعث خیر ہوا پرفاد اوقات مال خوانے، دول دولتے ایسی آزمائش کرتے ہیں کہ بندے کی آخمت کو برباد کر دیتے ہیں پرفاد اوقات ایک انسان ماسیتوں کے باوجود مالدار ہوتا ہے امیر ہوتا ہے اس کو خانی کے کائنات کی نعمت نہ سمجھو اداروں الامافی <سؤال> ہے استدراج اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود نافرمانیوں کے باوجود شرکب کے باوجود اب بندے کو دولت دیتا ہے خزانے دیتا ہے محلات اور بلڈگیں دیتا ہے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں دیتا ہے اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے استدراج کا مانا ڈھیل ڈھیل ایک عذاب ہے ڈھیل کے بعد اللہ کی پکڑ زیادہ سخت زیادہ قابل مافظہ بائیں سے آزاد میں تکلیف دے ہو یہ ایک آزاد ہے تو تم خیر و شر کو کیا سمجھو تمہارا کام اپنے آمار پر توجہ دینا اپنے عقیدے پر توجہ دینا اس کی اصلاح تمہاری اصلاح ہے تمہارے گھر کی اصلاح ہے اور تمہارے ماحول کی اصلاح ہے جو اصلاح عام ہوگی لیکن اگر تم اس پر توجہ نہ دو عقیدے فاسد ہو عمل میں بیدار ہو سنت کا اتباع نہ ہو قدم قدم پر بیدار ہو ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرق منسلک تو اللہ پر تم کیا رہ وغیرہ اللہ تعالی نے بھائی سادگی کے ساتھ تمہیں ایک نمونہ دیا ہے اس سے محبت کے دورے بہت ہے اتباع نہیں عجیب دے اس کی اعتباہ کرو اپنے عمل کو اور عمل کو نہیں ہر چیز کو نظام ہے منحج ہے سیاست ہے اخلاق ہے معیشت ہے معاشرت ہے عبادت ہے عقیدہ ہے اس سب کے سب کو ڈھال لو اللہ کا پیغمبر کی سنت کے سانچے میں تو یہ فراہ پر ہوگا میں دنیا راہ مگر یہ نہیں ہوگا تو بگاڑ بگاڑ ہے مفاسد ہی مفاسد ہے اس بگاڑ کو اگر تم اللہ کے زمانوں اور اللہ کے دنوں اور اس کے موسموں پر داجو گے تو بگاڑ مزید نہ بڑھ جائے گا اور اللہ کا آزاد مزید بڑھ جائے گا ظاہر گناہوں سے وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا تو عقیدے کے فساد سے بگاڑ پیدا اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق ادا فرمائے اللہ کے عمل قلب کا کال ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وہی پر قائم رکھے اپنے گیارہ تکمر کی سنت سنت کی محبت تیمبل اسلام کی ذات کی محبت تیغمبل اسلام کی تعلیم یکمبل اسلام کی سچائی من پرندہ تو دکھا دے سمے پر اللہ پاکے